أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاهل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنى وسلاسة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير برس پارے سورہ فاطر کی یہ پہلے رکوع ہے یہ رکوع آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ فاطر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں پانچ رکوع پینتالیس آیتیں نو سو ستر کلمات تین ہزار ایک سو تیس حروف ہیں مانا ہے پیدا کرنا اس شرح مبارکہ میں اس پوری کائنات اور اس پوری کائنات کے اندر جو طرح طرح کی مخلوقات ہے اور سارے کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض جگہ مختصر اور بعض جگہ تفصیل کے ساتھ وضاحت بیان فرمائی کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا سب چیزوں کا انتظام اور انسرام کرنے والا ایک اللہ کے ذات ہے اور یہ سارے باتیں واضح کرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بھی آؤ اور اس ایک اللہ کو مانو جو اس سارے کائنات کا پیدا کرنے والا اس سارے کائنات میں رہنے والے تمام مخلوق کا روزی رساں ہے اس سارے کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس کو مانو اور پھر اللہ دوبارک و تعالی کہ نعمتوں کے استعمال کے طریقہ کار کے بارے میں اس ایک اللہ کی بات مان لو کہ نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس چیز کو دنیا میں اپنے استعمال میں لانا ہے کس چیز کو دنیا میں اپنے استعمال مان میں نہیں لانا کس کو کتنا لانا ہے کتنا نہیں اور کس کو کتنا زیادہ لانا ہے مسلسل لانا ہے یہ ان معاملوں میں اللہ کے اس دنیا کائنات کے اندر رہتے ہوئے اس ایک اللہ کی مان لو جانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے, اس ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کی کیا کوئی اور بھی ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے نہیں بلکہ میں نے پیدا کی یقینا نہیں یا اسی نے ڈرایا ہے فرشتوں کو رسولن اپنے پیغام پہنچانے والا الی اجن جو ہے پروں والے مسنا دو دو و خداس اور تین تین اور ربا اور چار چار یزید الفرقل وہ بڑھاتا ہے پیدائش میں شاہ جو چاہے ان اللہ علا کل شدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز بے قادر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق میں جو عز اور جو صفت چاہے اپنے حکمت کے موافق اس کو بڑھا دے چاہے تو بعض فرشتوں کے چار سے پر زیادہ بنا دے چنانچہ حدیث میں رہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ صلاط وسلام کے چھ سو بازو یا پر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے وہ اپنے کس کائنات میں جسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو روی زمین پر رہنے والے انسانوں تک پہنچاتے ہیں جیسے کہ ہر جبیل علیہ صلاح وسلام کی ڈیوٹی خصوصی اور فرشتوں جب اللہ کے پیغام کو روی زمین پر اللہ کے پیغمبروں تک پہنچانے والا ہے اور پھر وہ پیغمبر اپنے ہم جس انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے ضروریات اور خواہشات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کے خواہی کے ساتھ پہنچاتے ہیں فضا بھونگ سے رہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت اور احسان مندیوں کو ایک اور انداز سے واضح فرماتا ہے کہ ما یفتا اللہ النا سے مر رحمت جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں پر اپنے رحمتوں میں سے فلاں کلا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا وہ اور جس رحمت کو وہ روک دے فلا مرسل له من ہی کوئی اس کے بعد اس کو کھول نہیں سکتا کہ وہ رحمت بندوں کے اوپر نازل کر دے وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے جناج یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے کوفہ کے گورنر حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر جو لکھنے والا تھا منشی ان کو بلایا اور ان کا نام رواد آتا ہے تاریخ رواد میں اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا یہ اپنی مشی سے لکھ, لکھ رہا ہے کہ یہ لکھو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اللہم لا مانع لما ولا لما منات ولا ينفعو من یہ مسن احمد میں حدیث ہے نہ ابن نصیر کے حوالے سے یعنی یا اللہ جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی اور نہ کسی کی بزرگی بدونے تیرے غذا کے اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے کسی رحمت کو بندوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ دن لاتا ہے روشنی کرتا ہے بلا کوئی ہے جو اس روشنی کے سامنے کوئی ایسا دیوار کڑا کر دے کہ بے روشنی نہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور جب اللہ تبارک و وطالعہ اپنے بندوں پر رات لاتا ہے تو کوئی ہے کہ جو اس رات ہو واپس کر دیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے تو اسی طرح سے دین اسلام بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے رحمت ہے اللہ نے نازل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ہاتھوں تو کوئی ہے جو اس کو روک دیں نعمت اللہ علیکم. اے لوگو یاد کرو اللہ کے احسانوں کو جو اللہ نے تم پہ کیے حل من غیر السماء کیا کہ اللہ کے سوا اور ہے غیر اللہ جو تمہیں آسمان کی طرف سے رزق دے یعنی پانی تم پہ برسائے اور زمین کی طرف سے رزق دے یعنی تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ خود بخود تمہاری لیے تر تیار ہے رزق زمین سے نکلے کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی ہے فنا تو فکون اللہ کے بندوں تم کہاں مارے مارے پھر جا رہے ہو وہ یوں قدم اور اگر یہ لوگ آپ کو جٹلا دیں فخ بطر میں قبل بس یقیناً جٹلا چکے ہیں بہت سارے پیغمبر آپ سے پہلے وہ علم و حت اور اللہ ہی تک پہنچ ہے سارے کاموں کا یعنی جو کچھ اس دنیا کائنات میں بندوں کے ہاتھوں اور طرز عمل سے سادر سادر ہو رہے ہیں اعمال وہ سب اللہ کے ہاں جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی اللہ کے ہاں جمع ہونا ہوگا پھر ان سے ان کی کی ہوئی اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا یا ان نواب اللہ حق یقین اللہ کے سارے وعدے بر حق ہے فَلَا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی وَلَا بِاللَّهِ اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالنے والا یہ یعنی شیطان پہلے صورت میں بھی ہو گزرا ہے کہ اللہ کے بندو تم کہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے زرخ برق رنگینیوں سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ اس لیے کہ یہ رنگینیاں نہ ہمیشہ انسان کے پاس رہے گی نہ انسان ان خوشحالیوں کے پاس رہے گا اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو بڑا دکھ باز ہے کہیں اس کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ اس لیے کہ شیطان انسانوں کے سامنے برے کام خوبصورت کر کے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کر گزر جائے اس سے اس سے تجھے یہ سکون ملے گا تیری یہ خواہش پوری ہوگی اور یہ تجھے, تجھے مزہ آئے گا یہ کام کر لو اور جب وہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کیا کوئی بات نہیں توبہ کر لوگے اللہ کا فور رحیم ہے اسے معاف کر دے گا تو اس طرح سے شیطان کے اغوا میں انسان آ جاتا ہے اور وہ برائی کو کر جاتا ہے تو اگر وہ اس برائی کے بجائے اچھائی کر لیتا تو اس سے اللہ کے اس کائنات میں خوشگن اثرات مرتب ہوتے اللہ خوش ہوتا اللہ کی رحمتی نازل ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے ان شیطان ادب بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے فت پخلو تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو انما يدو من حضب ہو بشک وہ تو بلاتا ہے اپنے گرو کو اس واسطے کے ہوں وہ دوزخ والوں میں ان شیطان اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان کی اداوت تمہارے ساتھ وہ بڑا واضح ہے اس شاید ہے اللہ وین وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہیں و لذینہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ہم لوگ اور اچھے کام کیے لہم معافرتوں و اجرن کبیر ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اجر و ثواب ہے و آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حصرات إن الله علم بما يسمعه بے سمپارے سورہ فاتر کے یہ دوسری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ اس رقو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بال بو شخص کہ جس کے اس کے بورے اعمال خوبصورت کر دیے گئے ہیں فرع وحسنا اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے فان اللہ یذل من یشاء فاستشهد اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے ویهدی من یشاء اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے فلا تذهب نفس علیہم حسرات سو اپ اپنے نفس کو ان کے پیچھے ہلاکت میں نہ ڈالیے افسوس کرتے ہوئے ان اللہ عمبا اسنعم بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے بڑے کڑتے تھے افسوس کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ جن کو چاہتا ہے اور جو ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور جن کے ہاں ہدایت کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہوتا تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اس لیے اللہ ایسوں کو دولت ہدایت نہیں فرماتا امام بغویر احمد اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا کر دے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے عمر ابن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت اور قوت کا سبب بنا دیا اور ابو جہل اپنی گمراہی پہ رہا اس لیے کہ کس کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا ادب اور احترام ہے اور کس کے ہاں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی یہ پہلے سے جانتا ہے اس لیے جس کے ہاں اللہ کے حکموں کا ادب اور احترام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی کو دولت ہدایتہ فرماتا سنا جی اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے اللہ اللہ اور اللہ وہ ذات ہے ریاحا جو چلاتا ہے ہواؤں کو فتو سروسابن پھر وہ اٹھا کر لاتی ہے بادنے پھر ہم ہنکاہ کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو ایک منجر زمین کی طرف فراہی نہ پھر ہم زندہ کرتے ہیں ان بادلوں سے برسنے والے بارش کے ذریعے زمین کو بعد موتہ اس کے منظر بنجر ہو جانے کے بعد سزا لے ایسے ہی ہمارے حکم سے ہوگا دوبارہ جھی جیسے ہمارے حکم سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ہم زمین کے اندر زمین میں جو ندیاں ہیں جو نالے ہیں جو سمندر اور دریا ہیں ان میں تغیانی برباد کرتے ہیں ان تغیوں سے بخارات اٹھتے ہیں ان بخارات کو ہواؤں کے ذریعے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ان کو ہم بادلوں میں محفوظ کرتے ہیں ان بادلوں کو پھر ہواؤں کے ذریعے پہاڑوں کے دامنوں میں ہنکایا ہاں جاتا ہے وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے پھر جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے ان سے ٹکڑے کاٹ کر ہوا کے ذریعے چلائے جاتے ہیں یہ سارے وہ مشاہدے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کا منکر بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو یہی ہے وہ جن کے ہاں اللہ کے ہدایت کی قدر و قیمت نہیں منکانہ اور جو شخص عزت چاہتا ہے تو بے فلی عزت تو اللہ کے لیے ہے تمام طرح عزت لہٰذا اس ذات کے ساتھ وسطے کی اختیار کرو گے تو صاحب عزت بنو گے تیم اسی کے طرف چڑھتا ہے ستری بات والمل حیرف اہو اور نیک عمل کو وہی اٹھاتا ہے وہ لدینت سے ہی آگے اور وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں لخم ازہ شدید ان کے لیے سخت آزاد ہے وہ مغر و ایک اور ان لوگوں کا جو مغر و فریب ہے وہ ناکامی سے ہم کنار ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سترے کلام کو اپنے طرف اٹھاتا ہے جیسے مراد تلاوت قرآن ہیں علم و نصیحت اور خیرخواہی کی باتیں اور اچھے اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور بڑھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں لیکن انسانوں کے جو بڑے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازارہ نفرت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان عامال کو دور رکھا جاتا ہے لہذا یہ لوگ یہ کیسے, کیسے بنیاد پر یہ دعوی کرتے ہیں کہ اللہ کو ہماری یہ برائیاں پسند ہیں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے تم کو بنایا ہے مٹی سے ثم من نطفت پر نطفے سے سن ما جاء لکم ازواجا پھر اس نے بنائے ہیں تمہارے جوڑے جوڑے یعنی نہ رو مادا وما تحمل من انسا اور پیٹ نہیں رہتا کسی بھی مادے کو ولا تضاؤ اور نہ وجنتی ہے اللہ ہی مگر یہ سب کچھ اسی کے علم میں وما یعمر من معمر اور نہیں عمر پاتا کوئی بھی عمر پانے والا ولا ینقص من عمرہ اور نہ گرستی ہے اس کے عمر میں سے الا کتاب مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان ذالک علاللہ یسیر بشت یہ سب کچھ اللہ کے لئے بڑا اثر وما یستوی البحران اور برابر نہیں یہ دو, دو در دریا خازہ عزب فراد یہ ہے مٹہ پیاس لجانے والا سائع خوشگوار شرابہ اس کا پینہ وحازہ ملح اجاج اور یہ ہے کھارہ کڑو ومن کل ان تأکلون لحمن پریان اور ان دونوں میں سے تم کاتے ہو تازہ گوشت و تستخری جو نہلیت اور تم نکالتے ہو اس سے اپنے لیے زیورات جیسے پہنتے ہو یعنی مونگ وغیرہ اور سونا وغیرہ اور قیمتی پتھر بل وہ ترل اور آپ دیکھتے ہو جہازوں کو اس میں مواخر چلتی ہوئی یہ تب تب تاکہ تم تلاش کرو اس میں اللہ کا فضل یعنی ان کشتیوں پہ چل کر سمندری جہازوں پہ چل کر تم رزق تلاش کرو مچھلیاں پکڑ کر کے یا ان جہازوں میں تم تجارت کا سامان لے آتے لے جاتے جس طرح کہ اس وقت بھی دنیا میں انسانوں کے معیشت کا بڑا انحصار سمندروں کے راستوں پہ ہے بول اللہ گم اور تاکہ تم شکر ادا تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں اس مثال کے ذریعے کہ جس طرح کڑوا اور میٹا دونوں برابر نہیں اسی طرح سے اللہ کے نظر میں بے عمل اور باحمل برابر نہیں حالانکہ کڑوا بھی پانی ہے میٹا بھی پانی ہے دونوں پر دریا دریاؤں میں اشلیاں چلتی ہے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسی طرح دنیا میں مسلمان بھی انسان ہیں کافر بھی انسان ہیں دونوں کا روپار کرتے ہیں دونوں کا اسی طرح معاش ہے معیشت ہے جس طرح کہ مسلمان کا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں فرق ہے تو وہ ایمان کا ہے عقیدے کا ہے عمل کا ہے تو اللہ تبارک و فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو پانی کھڑوا بھی پانی ہی دکھائی دیتا ہے مٹی کی طرح لیکن فرق صرف ذائقے میں ہے تو دیکھنے میں تو کافر بھی انسان ہی ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ اس کے اس ذائقے پہ ہوگا اس کے عٹیدی پہ ہوگا اور اس کے اعمال پہ ہوگا اللہ کا اشار ہے وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ یور فی ریل اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں وسخر ہر شمزبر قمر اور اسی نے کام پہ لگا دیا ہے سورج اور چاند کو یجری لی لیے مصنف ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے ان کے مقررہ وقتوں میں اب یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے وضاحت ہے کہ سورج اور چاند چل رہا ہے حالانکہ زمین چل رہی ہے لیکن میں نے شاید پہلے کسی جگہ وضاحت کی ہے کہ دھویں زمین پر رہنے والے انسانوں کے نظریے سے یا ان کے حوالے سے جو زمین پہ رہ, رہ رہے ہیں ان کو تو سورج چلتا ہوا دکھاتا ہے دکھائی دیتا ہے زمین چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اس لیے اللہ نے ان انسانوں کے وجود کے حوالے سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی چلتی ہے تو اگر سورج کے بجائے زمین سورج کے ارد گرد چلے تو یہ اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا قرآن انسانوں کے سمجھانے کے لیے ہے اور انسان تو وہی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور دنیا میں رہنے والا انسان اکثریت جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنے حوالے سے اور وہ اسی چیز کا ہے کہ بے سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے لہذا اگر زمین گومتی ہو اور زمین کی گھومنے کی وجہ سے ان سورج کا یہ رقم دار دنیا میں رہنے والوں کو سورج کی گھومنے کی طرح چلتے ہوئے دکھائی دے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے اللہ کا احساس ہے ذارک اللہ یہ ہے تمہارا اللہ رب جو تمہارا رب ہے لاہول ملک اسی کے لیے چاہی ہے وہ لذی نسد دو نہیں اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ماں لکھو نمین کتنی وہ مالک نہیں ہے کجور کے ایک گٹلی کے اندر پڑے ہوئے بے قدر و قیمت چھلکے کی بھی کجور کے گٹلی کے اندر جو درات سے ہوتی ہے اس میں ایک سفید سا چھلکا ہوتا ہے اللہ تبارک کو تعالی فرماتے ہیں کہ جن سے تم نے دنیا اور آخرت میں نفع و نقصان کے حقیقی وابستہ رکھے ہیں یہ تو اس چھلکے کے بے قبل و قیمت چھلکے کے پیدا کرنے کے بھی اختیار نہیں رکھتے تو یہ تمہیں آخرت کے دن میں ہمیشہ کی ہمیشہ خوشحالیوں سے کہا ہم کنار کر سکیں گے اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہارے کسی پکار کو نہیں سنتے بے تم پکارتے ہو وہ لو سمی ہو مست اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ واضح ہے تو جب وہ عاجد ہے تو تم پھر عاج سے اپنی امیدوں کو گن وابستہ کی ہوئی ہو وہ القیامت یک اور قیامت شرک دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے ولا یونب خبیر اور تجھے کوئی نہیں بتائے گا اس بتلانے والے خبر رکھنے والے کی طرح یعنی جس طرح اللہ تجھ کو تیری دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے سارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا اس طرح تجھ کو کوئی بھی خبر نہیں دے سکے گا تو اپنے آپ کو وابستہ کر دو اس ساتھ کے ساتھ جو تمہاری زندگی کے سارے گوشوں سے باخبر ہے جس کے سامنے کل قیامت کے دن تم جواب دہ ہوگے اور وہی تمہاری دنیا زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب اور کتاب لے گا اور انہیں اعمال کی دنیا پر تمہاری کامیابی اور ناکامی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلے کریں گے تو ان اعمال کو اپنا لو کہ جن کی بنیاد پر تمہارے لیے خیر کے فیصلے ہوں خوشحالی کے فیصلے ہوں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو اس لیے کہ اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا وہ آخرا <الْحَمِيد> باعث پارے سورہ فاطر کے یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں ایک تو اللہ تبارک تعالی انسان کا ہر حال میں اللہ کا مختاج ہونا بیان فرماتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہے چاہے یہ احتیاج دیکھنے کے حوالے سے ہو سننے کے حوالے سے ہو سمجھنے کے حوالے سے ہو چلنے پکڑنے کے حوالے سے ہو کھانے پینے کے حوالے سے ہو خوشی کے حوالے سے ہو یہ سارے کے سارے وہ نعمتیں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یہ انسان خود نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و کے آتا ہے لہذا یہ انسان اپنے خواہش کے تکمیل کے لیے دیکھنے میں اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کا محتاج اپنے اظہار معافی ضمیر کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی دی ہوئی قوت گویائی کا محتاج اسی طریقے سے قوت سماعت کا محتاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو ہر حال میں تم محتاج ہو میرے اس اختیار کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہیں ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن کو اپنا کر جن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو استوار کر کے تم آخرت کے نقصانات سے خود کو بچا سکتے ہو جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے یا یہ رویہ ہے کہ بھائی ہم اپنے نفع و نقصان کو بہت سمجھتے ہیں تو یقینا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری وجود میں کوئی ایسا حصہ نہیں رکھا ہوا ہے جی جو تمہارا اپنا ہو جس کا استعمال تم اپنے مرضی سے جب جیسے چاہو جب چاہو کرو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے قادر ہے کہ وہ تمہیں ختم کر دے اور نئے مخلوق کو پیدا کر دے اور تمہارے اس سرتاوی کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں پھر پر پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا کہ کوئی کسی کے بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ہے یا تم سب مختارج ہو اللہ کی طرف واللہ هو الغنیو اور اللہ وہی ہے جو بے پرواہ ہے الحمید سب تعریفوں والا ہے ایشا یزہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائیں وہ یعطی بخلق جدید اور وہ ایک نئے خلقت لے آئے ایک نئے مخلوق لے آئے وما ذالک علاللہ بعزیز اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا وزرا اخرا کسی دوسری کے بوجھ کو وہ ان تدمل اور اگر پکار لے کوئی بوجھ والا اپنے اس بوجھ کے اٹھانے کی طرف تو لا مضمین ہو شی وہ اس سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا وہ لوکا نظا قربا اگرچہ وہ اس کا کتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو ان نما ضر اللہ بے آپ تو ڈر سنانے ہیں ان لوگوں کو یک شون اور جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں بندے کے وہ اقام اصولات اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں وہ من اور جو کوئی سمرے گا سا ان نما یا کا تو یقیناً اس کا وہ صبرنا اپنی ہی فائدے کے لیے ہے وہ علم لہ اور اللہ ہی کی طرف سب انہیں لوٹ کے جانا ہے حضرت اکرما اللہ الباطن ہوں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیسا شفیق اور مہربان باپ تھا وہ اقرار کرے گا کہ بے شک آپ کے خاند بے ہے اور میرے لیے آپ نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائیں اب باپ کہے گا کہ بیٹا آج میں تمہارا مخت ہوں اپنے نیکیوں میں سے توڑی مجھے دے دو کہ میرے نجات ہو جائیں بیٹا کہے گا کہ ابا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز طلب کی ہے مگر میں کیا کروں اگر میں وہ آپ کو دے دوں تو میرا یہی حال ہو جائے گا اس لیے مجبور ہوں پھر وہ اپنی بیوی سے یہی کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا آج مجھے تو تمہاری طرف سے تھوڑے نیکیوں کی ضرورت ہے وہ دے دوں بی بی بی یہی جواب دے گی جو بیٹے نے دیا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ اس دن کے بارے میں فکر مند رہو جس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ کے اٹھانے کے لیے نہ تو تیار ہوگا اور نہ بوجھ اٹھا سکے گا وما اور برابر نہیں اندہ اور دیکھنے والا وَلَا ظلمات ولا اور نہ برابر ہے اندھیرا اور اجالا والا ذل و رایا اور نہ گرمی سورج وس طب الح الاموات اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے ان اللہ عمیہ شاہ بے بشک اللہ سناتا ہے جن کو چاہتا ہے وما انت اور تو نہیں ہے سنانے والا ان کو جو قبروں میں ہے تو ان کفار کی مثال گویا قبروں میں مدفون مردوں کی طرح ہے کہ کوئی شخص از خود مردوں کو جو چاہے نہیں سنا سکتا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو کسی پکارنے والے کے پکار مردے تک پہنچا دے لیکن یہ اللہ کی منشا پہ موقف ہے اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے ایک بندہ اپنی مرضی سے جس وقت چاہے اپنا جو بول چاہے وہ مرد تک نہیں پہنچا سکتے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے مثال تو مردوں کی طرح ہے ان انت اللہ نظیر نہیں ہے آپ مگر لوگوں کو ڈرانے والا ان نا ارسل نہ قبل حق ہم نے آپ کو مبوض کیا ہے حق دے کر بشیروں نذیرہ لوگوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا وہ ان امت خلافی نذیر اور کوئی نہیں گزرا ایسی امت جن میں نہ ہو گزرا ہو کوئی درانے والا وہ قزبو کا اور اگر وہ لوگ آپ کو جٹلا دے فخر قزب النظین امن قبل <طَبْدِهِم> بس یقیناً جٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں جت ہم آئے ان کے طرف رسول ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبر بل بینا کے واضح نشانے لے کر و بل زبرے اور صحیفی لے کر وبل کتاب اور روشن کتابیں لے کر یعنی روشن تعلیمات یا کھلے معجزات لے کر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کے ان واضح احکامات کو دیکھ کر بھی اس سے انکار کیا سن میں پھر میں نے مواخذہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا تھا فقی فقانسا رہا میرا انکار کرنا تو یہ لوگ بھی اگر انکار کریں گے تو اللہ کا دستور اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ سے ایک ہی چلا آ رہا ہے کہ کافر کو اللہ دین تو دیتا ہے لیکن نجات ہرگز نہیں وہ الحمدللہ الحمد العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به صمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بصود بائیس پارے سورہ خاطر کے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ستائی سے لے کر آیت نمبر سینتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے بندوں کے مختلف حالات کا تذکرہ فرمایا ہے اور بندے جو عقائد کے حوالے سے دنیا میں مختلف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان مختلف الخیال لوگوں میں سے ان لوگوں کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے مطلوب بندے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ان کے کچھ علامات اور کچھ نشانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں چنانچہ اشار الم کیا تو نہیں دے گا یہ کہ اللہ ہی اتارتا ہے آسمان کی طرف سے ماں ان پانی فاخرجنا بھی بس ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے ہمارا تین مختلف الوانوا کے طرح طرح کے ہیں ان کے رنگت یعنی ایک ہی طرح کا بارش ہے ایک ہی طرح کی زمین سے جو پھل نکلتے ہیں با سرخ رنگ کے با سفید رنگ کے با پیلے رنگ کے اور پھر ہر ایک کا ذائقہ بھی دوسری سے مختلف اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس کائنات پر غور کے ذرا غور دوڑا کے دیکھو و مین البا نے اور پہاڑوں میں کچھ گاٹیاں ہیں بعض وہ اور سرخ مختلف ان البان کے طرح طرح کے ہیں ان کے رنگتے یعنی سفید بھی مختلف قسموں کے اور سرخ بھی مختلف قسموں کے وہی بسود اور کچھ انتہائی کالے ہیں کالے کبی کے طرح وہ من سے اور بعض لوگوں میں سے وہ اور کیڑے مکوڑوں میں سے ول اور چپاؤں میں سے مختلف ان البان ہو کہ ان کے رنگت بھی مختلف ہے کزالے کا ایسے ہی یعنی یہی حال بندوں کا ہے عقائد کے لحاظ سے لیکن بندوں میں ان نما یکشن عبادا بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ لوگ جو علماء ہے ان عزیز الغفور بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے بخشنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کوتاہی اور تصاول نہیں برتتے اور وہی حقیقت میں عالم ہے روایات میں عالم کے تفسیر بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم بکسرت ولكن العلم عن کسرت یعنی بہت سے روایات یاد کر لینا یہ علم نہیں ہے بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو یعنی جس کو اگر احادیث کا علم ہے قرآن کا علم ہے تو صرف تقریر مار لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ جو کچھ اس نے حاصل کیا اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے خلاف ورزی پر سے اللہ کا خوف رکھنا یہی اصل میں علم ہے کہ جس قدر ایک بندے میں اللہ کا خوف ہے اسی درجے کا وہ عالم ہے اور حضرت ربیب انس رضی اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لم یک فل عالم جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے اور مفسرین میں سے مجاہد فرماتے ہیں کہ ان العالم عالم من خشی اللہ یعنی عالم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو اس لیے کسی کو محض تاریخ یاد رکھنا یاد کر لینا مسلمانوں کا اور پھر اس کو آگے بتاتے رہنا اس شخص کو عالم نہیں کہا جا سکتا وہ صاحب معلومات شخص ہے کہ اس کو معلومات بہت زیادہ ہے عالم وہی ہے کہ جو کچھ اس کو معلوم ہے وہ اس پہ عمل بھی کرے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے ان دلدین بے شک وہ لوگ کتاب اللہ <سؤال> جو پڑھتے ہیں اللہ <سؤال> کی کتاب کو وہ اقام اصولا اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں وہ انفقو میں دفنا اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو بطور رضرو بھی دیا ہے سر رن چپا کر وہ اور کھلے یعنی لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں اور چپ چپا کے بھی دیتے ہیں یہ ارجون تیج وہ امیدوار ہے ایک ایسے بپار کے جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی نیت سے دیتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم تجارت کر رہے ہو تمہارا یہ تجارت فائدے ہی فائدے پر مبنی ہے اس میں نقصان کا تصور نہیں ہے تاکہ پورا دیا جائے ان کو ان کا ثواب وہ من فضلی ہی اور کچھ بڑھ کر دیا جائے ان کو اللہ کے فضل سے ان غفور شکور بے شک و بچنے والا بڑا قدردان ہے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یہ جی سوچ بھی نہ سوچے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں خرچ بھی کروں اور مجھے اجر بھی نہ ملے اللہ بڑا قدرتا ہے من اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی کتاب میں سے هو الحق وہ مبنی برحق ہے مسد قل مابئی نہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کی پہلے کتابوں کے انب ابادحبی بسیر بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے یہ آیات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک دلیل ہے اشارت النس کہ قرآن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو اپنے سے گزشتہ آسمانی کتابوں کے لیے تصدیق کا ذریعہ ہے تصدیق کرنے والے ہیں تو اگر اللہ کے رسول کے بعد کوئی کسی اور رسول نے آنا ہوتا تو یقیناً اس پر اللہ کا پیغام بھی نظر ہوتا تو یہ قرآن اس آنے والے پیغام کے بارے میں بھی ضرور بتا بتاتے کتاب الزینہ پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا ان لوگوں کو اس من عبادنا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کر لیا ہے امین ہمسا علی مل اب عام بندوں کی حالت یہ ہے کہ بعض ان میں سے وہ ہے جو خود کا برا کر رہے ہیں امن مختصد اور بعض ان میں سے وہ ہے جو میاں روی اختیار کرنے والے ہیں امن قند خیرات اور بعض ان میں سے وہ ہے جن نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کر رہے ہیں بے عزم اللہ اللہ کے حکم سے ذہول فضل القبیر یہ ہے وہ بہت بڑی بزرگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں پھیل کرنا اور سب سے پہلے خود کو مثال بنا لینا دوسروں کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے ایسوں کے لیے جن تو جنت ہے انن بسنے کے لیے یو جن میں ان کو داخل کر دیا جائے گا فیہا من اصابر کہ ان کو پہنایا جائے گا وہاں کنگنوں میں سے منظر سونے کے اور موتیوں کے فیہا حریر اور ان کا لباس ہوگا جنت میں خالص ریشم کا سونا ریشم مسلمان مردوں کے لیے وہاں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مرد یہاں ریشم پہنتا ہے دنیا میں تو اللہ آخرت کے ریشم سے محروم فرما دے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی امت کے مردوں کے لیے اور اپنی امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو ممنوع حرام اور حرام قرار دیا ہے کہ جو نہیں کہنا چاہیے خالص ریشم حقیقت میں وہی ہوتے ہیں کہ جن کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو جو ہمارے یہاں معاشرے میں عام طور پہ جس کو ریشم کہا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ریشم نہیں ہے اصل ریشم کہ جو عام طور پہ ایک خاص قسم کے حیوان کے منہ سے اترتا ہے یا اتارا جاتا ہے وہ اس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنتیوں کو جنت میں خالص ریشم کا لباس دیا جائے گا اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے بھی کو کنگن اور موتیوں کے جو موتی ہے وہ ان کنگنوں کے اندر ہو چکے ہوں گے وقال الحمد للہ ہل دی اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے از حبا انسن کی جس نے ہم پر سے غم کو دور کیا بے شک ہمارا رب البتہ معاف کرنے والا بڑا قدردان ہے یعنی جنتی جنت میں پہ پہنچ کر وہ المقامة. کہ جس نے اتارا, ہمو اتارا ہمیں اس رہنے کی گرمی میں محض اپنے فضل سے نا مسونا سی ہاں نصب کی نہیں پہنچی ہم کو اس میں کوئی مشقت بلا امت سونا سی لغوب اور نہ ہم کو پہنچا ہے یہاں کوئی تھکاوٹ اب انہی کے برخلاف کفر اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا لہم نار جہنم ان لئے جہنم کے لیے جہنم کی آگ ہے لا فیموتو ان پر حکم نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں وَلَا يُخفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور نہ ان پر سے اس جہنم کے عذاب کو حل کا کیا جائے گا کزا کل کفور ایسے ہی ہم ہر نفکی کو سزا دیا کرتے ہیں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ایک تمنا کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش موت آئے اور ہمارا کام تمام کر دیں اللہ کا ارشاد ہے وہ ہوں گی اور وہ لوگ چلائیں گے اس جہنم میں یوں یوں گویا ہو کر کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال باہر کر دیں تاکہ ہم نیک عمل کرے خیر الزی کنہ نعمل وہ نہیں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا اولم نو امرکم کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ما يتذکر فيه وہ کہ جس میں سوچ لے من تذکر وہ جو سوچ مچائے وجاکم النذیر اور تمہارے پاس درانے والا نہیں آیا تھا فذوقوا فما للظالمین من نصير ابچکو پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار تو انسان کی زندگی خود اس انسان کی رہنما ہے خود اس انسان کا استاد ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہوا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت پوشیدہ اور کرفرما ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے اس لیے بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو پاتا انسان گر گزرنے کے طاقت اور سکت رکھنے کے باوجود اس کام کو نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو اس کے اس خواہش کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی پر انسان پر جوانی جوانی سے بڑھاپا اور صحت اور صحت بیماری سفر اور حضر سردی اور گرمی دن اور رات یہ انسان کے ایسے استاد ہے کہ اگر چاہے انسان تو ان سے بھی بہت, بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اب جہنم میں پہنچ کر تم تمنا کر رہے ہو کہ ہمیں دنیا میں بھیجو تھا کہ ہم نئے کا عمل کریں اللہ فرماتے کہ کیا دنیا میں سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں یہ نعمتی نہیں دی تھی. کہ جو چاہتا نصیحت حاصل کرنا وہ ان سے نصیحت حاصل کر لیتا لیکن تم لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی اوپر سے اللہ کے حکموں کا بھی انکار کیا وہ اخراوان بسم اللہ الرحمن باعث پارے سورہ خاطر کے پانچویں اور آخری رقو ہے یہ رقو آیت نمبر سینتیس سے لے کر آیت نمبر تینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے علم میں کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نافرمانی والا طرز عمل اختیار کیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اوروں سے ایسے تعلقات وابستہ کر رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچائیں گے اللہ پر تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ محض خیالات ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابیوں سے امکنار کرنے کے لیے جو اعمال ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اور اللہ کے رسول نے جن کی وضاحت کی ہے صحابہ کرام نے جن پر عمل کر کے دکھایا ہے ان سے ہٹ کر اگر کوئی انسان اپنے مرضی سے کچھ ایسے مشکلات میں خود کو ڈالے گا اور ایسے اعمال کرے گا کہ اس کے خیال میں یہ اعمال اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گے تو یہ اس کا خیال ہے اور اللہ نے دنیا میں کسی کی خیال دیتابندی نہیں لگا کی ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ عَالِمُ غَيْدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ وہ ہے جو جاننے والا ہے بھید آسمانوں اور زمین کے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک اس کو علم ہے سینے کے پوشیدہ رازوں کا ہو اللہ وہ ذات ہے جعالکم جس نے بنایا تمہیں فی الارض زمین میں قائم مقام یعنی بڑے جاتے ہیں چھوٹے ان کے قائم مقام بنائے جاتے ہیں یا اس امت کو گزشتہ امتوں کا قائم مقام بنایا اور جو فریضہ ان پہ ڈالا گیا تھا ان کے کوتاہیوں کی وجہ سے وہ فریضہ مسلمانوں کے اوپر ڈالا گیا اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے عام کرنے کی تو اس حوالے سے یہ امت گزشت امتوں کا خلیفہ قائم مقام ہے یہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات اس کے لیے نازل کیے اس نے روئی زمین پر اللہ کے ان حکموں پر عمل پیدا ہو کر کے زمین پر اللہ کی اس نیابت کو زندہ کرنا ہے فمن کفر فارے ہی کفر ہوں سو جس نے ناشکری کی بس اسی کے لیے ہے و اس کے ناشکری والا یزید القاثرین و اور نہیں زیادہ کرتا نہ شکروں کی نہ شکریہ رب کے, رب کے ہاں اللہ مختہ مگر بیزاری کو یعنی بندہ چون جو اللہ کا کفر اختیار کرتا رہتا ہے اللہ کے ناشکری کرتا رہتا ہے اسی حساب سے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بیزاری اس کے لیے پیدا ہوتی رہتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے ایسے ہی درجے کی نفرت بنتی رہتی ہے اللہ یزید القافری نہ منکروں کو نہ بڑھایا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ خسارا مگر نقصان قل کہہ دیجئے تم یہ تم تدعون من دون دیجیے تمہارے وہ شراکت جن کو تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے سوا ارونی ماذا خلق دکھلاؤ مجھے کیا کچھ انہوں نے پیدا کر رکھا ہے اس زمین میں سے ام لم شرکن اسم السماوات یا ان کا کچھ حصہ ہے آسمانوں میں ام آتے کتاب یا ہم نے ان کو دے رکھا ہے کتاب آلہ بین من بس اس رائے کے پیروکار اس کتاب کے حکموں کے پیروی میں لگیں الا بلّا کوئی بات نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسروں کو دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں ان مل سے کچھ سما ہوا کیول اوغ بے اللہ, اللہ نے آسمان اور زمین کو انتظولہ اس سے کہ یہ ٹھل نہ جائے تھام سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ہر گھر بند کر دی بلکہ تھامنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں ٹکرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے اور اگر یہ تھر جائے اپنے جگہ سے ان امسا کا حماً حدمباد ہی کون ہے وہ ایک کہ جو ان کو روک سکے اللہ کے بعد كان حلیما غفورا بشک وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ آئِمَانِهِمْ اور ولو قسم کائے کرتے تھے تک قسم کانا لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اگر ان کے پاس بھی خبردار کرنے والا آیا لَيَقُونَنَّ أَهَدَ من احد الْأُمَمْ البتہ وہ ہو جائیں گے زیادہ رہیات کسی بھی امت سے قلم نذیر جب ان کے پاس آیا تمبی کرنے والا مَا زَادَهُمْ نہیں بڑی ان کے مگر نفرت مکہ کے لوگ جب باہر جاتے اور سے مل ملاقات ہوتی عیسائیوں سے مل ملاقات ہوتی اور ان سے ان کے پیغمبروں کے تذکرے سنتے تو ان کے دلوں میں ایک خواہش پیدا ہوتی جس کا اظہار وہ اپنے مجلسوں میں کیا کرتے کہ اگر اللہ نے ہمارے طرف پیغمبر بھیجا تو ہم اس پیغمبر کی ایسے پیروی کریں گے کہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہم ان پہ واضح کر دیں گے کہ ہم کسی بھی جماعت سے زیادہ اپنے پیغمبر کے پیروکار ہیں لیکن جب وہ پیغمبر ان کے طرف مغروس ہوا تو ان کے نفرت بڑھ گئی بجے پیروی کرنے کے انہوں نے انکار کر دیا نست اقبال ان اور انہوں نے غرور کیا زمین میں وہ مکر صحیح اور برے برے انہوں نے خوفیہ سازشی کی والا یہ حقم مکر ہو اور نہیں پڑتا برے تدبیر مگر انہی بری تدبیر کرنے والوں پر یعنی سازشوں کے کرنے والے خود اپنے سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں ایسے قومیں ہیں قوتیں ہیں جو دوسروں کے خلاف سازشی کرتے رہتے ہیں خفیہ مکر و فریق کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بظاہر کامیاب ہوئی دکائی دیتے ہیں ناکام دکھائی نہیں دیتے تو اصل میں اس ناکامی سے مراد آخرت کی ناکامی ہے اور بشمار مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگے جلگر کر یہی سازشی کرنے والے عناصر خود اپنے سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں سو کیا یہ لوگ انتظار میں ہیں پہلے لوگوں کی تاریخ کے فلاں سننا اللہ تبدیل بس آپ اللہ کے اس طریقے کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے یعنی اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب حد سے بڑھنے لگ جاتا ہے اپنے ظلم میں اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا یہ زمین پا کر لیتا ہے ولان تجید لسنت اللہ تخویلا اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے تاریخ کو تلتا ہوا نہیں پائیں گے اولم یسیرو کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں فیم ضرور پستا کہ دیکھ لیں اے آقِبَتُ من قبلہم کیسا ہوا عاقبت ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو وہ اشد اشدمن قوت اور وہ بڑھ کرتے ان سے طاقتوں میں انہیں اگر یہ ضام ہے کہ ہم اپنے طاقت کے ذریعے اپنے ان مشکلات پر قابو پالیں گی یہ ان کا خیال ہے مارکان اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آج کیا جا سکے کسی بھی چیز کے ذریعے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ان نہ ہوگا نہ علیمن قدیو بے شک وہ سب کو جاننے والا قدرتوں والا ہے یاخذ سب اور اگر اللہ معافذہ کرے لوگوں کا بما کا ان کے اعمال کی وجہ سے ما ترک على من تو وہ نہ چھوڑ دے اس روئے زمین کے پشت پر ایک بچر کرنے والے کو مسمہ لیکن وہ ڈیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر جب آئے گا وہ وقت مقرر تو فعم اللہ کا نب عبادی ہی بس اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے لہذا اللہ سے پھر کوئی چھپ نہیں سکتا چھپنا چاہے گا بھی تو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکیں گے اس لیے کہ اللہ قادر ہے قدیر ہے بصیر ہے اس آیات میں یہ مسئلہ بھی بڑا واضح ہو گیا کہ دنیا میں ہر کافر کا مواخذہ نہیں ہوا کرتا اس لیے کہ دنیا حقیقت میں مواخذے کا جگہ نہیں ہے مواخذہ وہاں ہوتا ہے جہاں حساب اور کتاب ہو اور یہ دنیا عمل کی جگہ ہے حساب کا نہیں آخرت حساب کا جگہ ہے عمل کا نہیں وہاں بہت تمنا کرنے والے یہ جی تمنا کریں گے اسے گزشتہ رکو میں ہو گزرا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم پہلے برے اعمال کے خلاف اچھے امل کریں گے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اب ممکن نہیں تو کافر اپنے کفر اور ظلم کا بدلہ ضرور پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو دنیا میں اللہ ان کو دوسروں کے لیے مثال بنا دے گا لیکن اصل جو ان کو بدلہ ملنے کا ہے وہ ہے آخرت, کا آخرت کی سزا یہاں پہ سورہ خاتر اپنے اختتام کو پہنچا اور آخر الداوانہ الحمد للہ